السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا صدق اللہ العزیم مولانا طلحہ صاحب نے پہلے کہا مفتی صاحب دس منٹ پھر کہا آٹھ منٹ اور اب اٹھا تو کہنے لگے چھ منٹ بہرحال آج واقعتاً بڑی خوشی ہے ہمیں اور میرے پاس وہ نہیں ہے کہ میں ڈسکرائب کروں کہ ہمارے یہ علماء ہمارے یہ گریجویٹس اور ماشاء اللہ یہ ہمارے طلبہ ہمارے شاگرد ہمارے درمیان موجود ہیں کتنے ایسے ہیں کہ سال میں کئی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے اور آج ایسے فیسز بھی میں نے دیکھے کہ کئی سالوں کے بعد آج ان کا دیدار ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ محبت کو ہمیشہ قائم رکھے ماشاء اللہ یہ آپ لوگوں کی حاضری آپ کے اساتذہ یہاں پر موجود ہے اور نو no ڈاؤٹ کہ طلبہ اور اساتذہ میں جو بونڈ ہوتا ہے جو آپس کا ایک رشتہ ہوتا ہے وہ انفارگیٹیبل ہے کتنی مرتبہ ہم اساتذہ بیٹھتے آپس میں تو ہم باتیں کرتے ہیں کسی بچے کی تقریر کے بارے میں کسی کی کوئی شرارت کے بارے میں کسی کے کوئی نعت کے بارے میں اور ہم سب اسمائل کرتے ہنستے ہیں ویسے آپ بھی تو کرتے ہوں گے کبھی کسی استاد کا تبصرہ کبھی اس کی نقل کرنا کبھی اس کی باتیں کرنا بہرحال ایک بانڈ ہے جو ان اللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور اللہ ہمیشہ قائم رکھے ایک واقعہ سنا دو میں مسجدوں میں بیانوں کے لیے جاتا ہوں ایک سٹی میں میں گیا تو ایک شخص آیا مجھ سے پانچ دس سال چھوٹا ہوگا بڑا لمبا چوڑا دو بچے تھے وہ بھی لمبے چوڑے تھے دونوں کو لے کر آیا اور دیکھا بھی ہوگا تو بچپن میں دیکھا ہوگا تو کہنے لگا عربی کلاس اب میں نے سوچا اردو عربی کلاس والا اور اس نے تکمیل بھی نہیں کی چھوڑ کر چلا گیا تھا مسجد میں یہ پڑھ کر سنایا وہ پہنچی جو میں نے پہنچائی تھی خبر اس کی اب تک نہیں پہنچی خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی میرے پہنچے میں آپ تو اس کے دونوں بیٹے تو حیرانی سے باپ کو دیکھنے لگے کہ باپ کو ہو کیا گیا ہے بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ بونڈ ہے کہ جو انشاءاللہ اللہ کبھی ہمارا ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپس میں محبت نصیب فرمائے اور اللہ اس تعلق کو ہمیشہ باقی رکھے بہرحال آج میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں یہی بیان کروں گا کہ ہاؤ ٹو اچیو ایکسیلنس کہ ایکسیلنس کو ہم کس طرح پیدا کریں کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر ہم کمال پیدا کریں اس کے لیے بنیادی اصول کیا ہے دیکھو ماشاءاللہ آپ میں سے کتنے ایسے جو دارالعلوم میں پڑھاتے ہوں گے کوئی مکتب میں پڑھا رہا ہے کوئی امامت کر رہا ہے کوئی چیپلن کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے کوئی پریزن کے اندر امام ہے کوئی دعوت و تبلیغ میں کوئی خانقاہ میں ہر ایک اپنی جگہ پر لگا ہوا ہے لیکن اپنی اس فیلڈ میں اپنے پروفیشن میں ہم ایکسلنس کو کیسے اچیو کریں تو اس کے لیے ایک بنیادی بات یاد رکھنا فرسٹ آف آل تو یہ ایک کامن رول ہے ہم سب کہ ایکسلنس از ناٹ این ہیکس اٹ از a ہیبٹ کہ ایکسلنس اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک بات بار کر دیا وہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کا شرع شدور کا شدور تھا آپ دیکھ کر گئے اب یاد کر کے گئے تھے محل شاہد بھی معلوم بچے استاد بھی معلوم لکھ دیا آپ نے اور شاندار نمبر آ تو ایک آدھ بار ایسا آ جانے سے ایکسلنس پیدا نہیں ہوتا ہے It's a habit. ایسی ہماری, ہمارے اندر وہ کمال پیدا ہو جائے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر سبجیکٹ میں ہر امتحان میں اور ہر پروفیشن میں ہم کمال والی زندگی گدارے اور ہمارے اندر کمال پیدا ہو جائے تو بہرحال اس کو اچیو کس طریقے سے کیا جائے تو دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا نمبر ون اگر آپ ایکسیلنس اچیو کرنا چاہتے ہو یور آبجیکٹو آبجیکٹو شوڈ بی کلیئر کہ تمہارے سامنے کو آبجیکٹو ہونا چاہیے ایک مقصد ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں یہ میرا مقصد ہے ایک گول اور لائف ہو کہ جس کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے پہلا کام تو یہ ہے اور دوسرا کام ہے کنٹینیوز ایفرٹ کہ مسلسل ایفرٹ کرنا پڑے گا تب جا کر ایکسیلنس پیدا ہوتا ہے آج دنیا میں جو ولڈ چیمپئن بن جاتے ہیں نوبل پرائز ہوتے ہیں اگر آپ ان کی لائف کوائف کا ٹارگیٹ ہے, ہے اور مجھے یہ اچیو کرنا ہے اور پھر جب ان کا ہم ایفرٹ دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں حضرت عبد بن مبارک رحمت اللہ علی کا نام ہم نے ہے اور ان کے حالات بھی ایو ہاں کرنا ہے اب مجھے کچھ بننا ہے اور پھر خود حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا دین کو سیکھنا شروع کیا اور انہوں نے اپنی لائف میں فور اساتذہ سے علم حاصل کیا چار ہزار آج ہم کاؤنٹ کرے ہمارے نرسری کے پرائمری کے سیکنڈری کے کے کے کے کے یونی کے, مقتب کے, مدرسے کے, کے. ہمارے ہنڈریڈ بھی نہیں ہوں گے ان کے چار ہزار اساتذہ تھے اس زمانے میں جب سفر کرنا اتنا مشکل تھا لیکن بس لگے رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے اس استاد سے علم حاصل کر رہے ان سے علم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کنٹینیوس ایفرٹ کی بنا پر وہ مقام دیا کہ آج ان کو اسماع ر میں امیر المؤمنین فی کہا جاتا ہے حضرت شیخ زکری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے چالیس ہزار طلبا سبق میں ہوا کرتے فورٹی اور اس زمانے میں یہ مائکرو فون سسٹم نہیں تھا یہ سپیکرز نہیں تھے اس زمانے میں آواز پہنچانے کے لیے مکبر ہوا کرتے تھے جو بات کو پہنچاتے تھے مکبرین کی تعداد 1100 تھی تو جب آدمی محنت کرتا ہے تو ایسا میگنیٹک پرسنالٹی بن جاتا ہے کہ لوگ اس کی طرف کشا کشا آتے ہیں اس سے علم حاصل کرتے ہیں تو آج ضرورت اس بات کی ہے ہم سب چاہتے ہم اپنے پروفیشن میں ایکسیلینس کو پہنچے لیکن اس کے لیے ضرورت ہے ہمارے پاس ایفرٹ ہو ہمارا آبجیکٹو ہو حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میں مسائل آیا ہوں امام ابو حنیفہ اور احمد اللہ علی نے دیکھا کہ ابھی تو یہ بچے ہیں ان کی تو ایج ہی نہیں ہے کہ ان کو مسائل سکھاؤ یہ سمجھیں گے کیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا جاؤ بیٹے پہلے حافظ قرآن بن جاؤ حافظ قرآن بن کر آؤ اس کے بعد میں تمہیں سکھاؤں گا اور ان کو بھیج دیا اور امام صاحب کو خیال تھا دو تین سال کے بعد آئے گا بچہ بڑا ہو جائے گا میں انہیں مسائل سکھا دوں گا ایک ہفتے کے بعد افتر ون ویک امام محمد رحمت اللہ علیہ پھر پہنچے اور فنمانے لگے کہ حضرت میں آپ سے مسائل سکھنے آیا ہوں حضرت نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا پہلے حفظ کر لو اس کے بعد میرے پاس آنا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جواب تھا حضرت آپ نے مجھے کہا تھا حافظ بن کرانا الحمدللہ حفظ کی تکمیل کر کے آیا ایک ہفتے میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا تو جب کنٹینیوس ایفرٹس ہوتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے اور ماشاء اللہ ہم لوگوں کو تو ہر چیز میں ایفرٹ کرنا ہے جہاں ہم لوگوں کو اپنے علم کے اندر ایفرٹس بتلانا ہے وہیں پر ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ماشاء اللہ امام ہے مکاتب میں پڑھا رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ ہمارا پبلک کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے عوام الناس سے ملتے ہیں ایک بہت ضروری چیز یہ بھی ہے کہ ہم چاہے کسی بھی حالت میں ہو خوشی کا موقع ہو غمی کا موقع ہو جب سامنے والا ہمارے پاس اس بنا پر آیا ہے کہ ہم ایک عالم ہیں ہم اسے دین کی باتیں بتلائیں گے ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہو خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کریں اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کم تھے لیکن فرمایا گیا کہ ادھا لاقا لاقا بھی وجہ کہ ہمیشہスマائلنگ فیس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گریٹ کیا ہے لوگوں سے بات کی ہے تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ اس میں بھی ہمارے افورٹس ہو کہ ہم ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے نرمی اور ہمدردی سے پیش aaye یہاں تک کہ غیر ہو غیر سے بھی احترام کا معاملہ کرنا ہے ریسپیکٹ اف 휴مانٹی یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہے ایک جنازہ جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے ایک صحابی نے جب جنازے کو دیکھا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کیجئے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایک یہودیہ کا جنازہ ہے ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے हमारे प्यारे नबी सल्ला वसलम ने फरमाया نوٹ کیا وہ انسان نہیں ہے ہمارے کام کے اندر ہمارا آبجیکٹو ہمارے سامنے ہو ان شاء اللہ کامیابی ہمارے قدم چمے گی ایک طالب علم نے مجھے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ حضرت مفتی عبد السمد صاحب ہمیں کتنی بات سمجھ थे, समझ में भी आती थी लेकिन हम अमल नहीं करते थे भी हमें बातों को समझाते थे समझ में भी आती थी हम अमल नहीं करते थे कहता है कि अब तो हम फारिग हो गए शादी हो गई बीवी घर में आ गई है अब बीवी भी कुछ बातें कहती है جو بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن عمل کرنا پڑتا ہے بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن عمل کرنا پڑتا ہے تو میں اس کو کہنے لگا لسنگ کنڈیشنسینڈنگ بٹ اسٹل یو کلک آن آئی اگری اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ